اللہ عل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں وہ سارے کے سارے بر نو انسان کے فائدے کے لیے ہیں ان میں کوئی قاعدہ ضابطہ کوئی پابندی بلا وجہ کہ میرے بندے ہیں میرے غلام ہیں میں ان کو تنگ کروں اور ان پر پابندیاں لگاؤں ایسا نہیں ہے وہ ساری کی ساری پابندیاں اور سارے کے سارے احکامات وہ بنی نو انسان کے فائدے کے لیے ہیں اگر ہمیں اس بات کا اعتماد نہیں کہ ہمارے رب نے ساری شریعت ہماری خیر خاہی کے لیے بنائی ہے تو پھر ہمیں مسلمان کہلوانے کا حق نہیں ڈاکٹر پابندیاں لگاتا ہے اپنے علم کے حساب سے کہ میری تحقیق یہ بتاتی ہے یا میڈیکل کے شعبے کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ انسان کے لیے یہ کام یا یہ چیزیں استعمال کرنا غلط ہیں تو لوگ ڈاکٹر پر اعتماد کرتے ہوئے ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں کہ ڈاکٹر کو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ تو خیر خرہ خی ہی چاہتا ہے جو وہ کہتا ہے وہ ہمیں ماننا چاہیے حقیقت میں ریسرچ لیبارٹریز میں دو نمبری ہو جاتی ہے بڑی بڑی کمپنیاں اپنے پروڈکٹ بیچنے کے لیے اس طرح کی تحقیقات بنوا کر نشر کروا دیتی ہیں تاکہ ہماری چیز زیادہ بکے وہ تحقیق غلط ہوتی ہے جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے آئے دن پتی چائے کی پتی کی تحقیقاتی رہتی ہے وہ جی چائے کی پتی دل کے دورے کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے چائے کی پتی کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ انٹرنیشنل مافیا ہے جو تحقیقاتی کمیٹیوں پر پیسہ لگا کر ان سے اپنی مرضی کے الفاظ نکلواتے ہیں اس کے باوجود ہمیں اس پر اندھا اعتماد ہوتا ہے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقابلے میں ربید الجلال علی کرام کا فرمان وہ کیا فرماتے ہیں ان کو ہم سے کیا لالچ ہے ان کو ہمارے ساتھ کتنی خیر خاہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مار کے سے فارغ ہوئے ہیں ابھی غلام لونڈیاں تقسیم نہیں ہوئے مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا ایک لونڈی کا بچہ گم ہو گیا وہ بہت ماری ماری پھرتی ہے تلاش کرتی ہے بڑی مشکل سے اس کو بچہ ملا اس نے سینے سے لگایا فرمایا میرے ساتھیوں اگر اس عورت سے کہا جائے کہ اپنا بچہ دہکتے تندور میں ڈال دے تو یہ ڈال دے گی کہنے لگے جی یہ تو بہت پریشان تھی بچے کی وجہ سے یہ کیسے ڈالے گی پرمایا ارحم دھی بلا دیہا جتنی شخصت اور محبت اور خیر کا اس عورت کو اپنے بچے سے ہے اس سے کہیں زیادہ رب الجلال اپنے مخلوق پر رحیم اور شفیق اور ترس گانے والا ہے اس کے بنائے ہوئے قاعدے سارے کے سارے تیرے فائدے کے لیے ہے اب تو یہ بات عملی طور پر عیا ہو چکی ہے کہ جو معاشرے اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے والے ہیں ان میں کتنی زیادہ کمپلیکیشنز نہیں ہیں اور اس کے مقابلے میں جو معاشرے اللہ اس کے رسول کی بغاوت کرنے والے ہیں ان میں وہ ساری مصیبتیں موجود ہیں وہ معاشرے اب واپس آنا چاہتے ہیں وہ ایک ایک کر کے تحقیقات اور لیبارٹری کے نام سے اسلام کی باتوں کو قبول کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ اسلام کا ذبح کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہے وہ کہتے ہماری لیبارٹری نے کہا ہے کہ پہلے جیسے ہم جھٹکا دے کر بجلی کے جھٹکے سے یا گرم پانی سے جانوروں کو مار کر کھاتے تھے اب ان کو گلا کاٹ کر ذبح کرنا چاہیے وہ جو بہنے والا خون اندر رہ جاتا ہے وہ کینسر کا سبب بنتا ہے ہماری تحقیق یہ کہتی ہے لہٰذا اب گلے کاٹا کرو وہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے گلے کاٹیں گے اور کھسانے ہو کر یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام کی بات ٹھیک ہے وہ کہیں گے ہماری تحقیقاتی لیبارٹری یہ کہتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بسم اللہ پر بھی آ ہی جائیں گے اس لیے کہ بسم اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت رکھی ہے بسم اللہ کی قوت اتنی ہے جتنی رب کی قوت ہے کیوں نام جو اس کا ہوا نام جو اس کا ہوا اللہ اکبر آپ کسی محکمے میں جائیں وہاں جتنی بھی سیکورٹی سخت ہو آپ اس کے باس کا نام لے دیں یہ تمہارے پورے ادارے کا سربراہ میں اس کا آدمی ہوں دروازے کھل جاتے ہیں نا اور تم ساری کائنات کے رب کا نام لیتے ہو بسم اللہ ساری کائنات کے رب کے نام سے دروازہ کھولتا ہوں اس کے نام سے برتن کھولتا ہوں اس کے نام سے جوتا پہنتا ہوں اس کے نام سے کپڑا پہنتا ہوں اس کے نام سے کپڑے اتارتا ہوں اللہ اکبر اس میں اتنی برکات ہیں جاپان کا ایک سائنس دان کہتا ہے کافر ہے کافر ہے مسلمان نہیں ہے کہتا ہے، میں نے پانی کا سیمپل لیا اس پر میں نے بسم اللہ پڑھی تو اس کے خلیات جو انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتے وہ خوبصورت ترین چیزیں بن گئے اور جب میں نے اس پر کوئی گالی نکالی تو بدترین شکلیں بن گئے یہ بسم اللہ کھانے پر کیا تاثیر چھوڑتی ہے پانی پر کیا تاثیر چھوڑتی ہے گھر پر کیا تاثیر چھوڑتی ہے مضبوط جانور پر کیا تاثیر چھوڑتی ہے یہ میرا رب جانتا ہے تو عزیز بھائیو جو میں نے پچھلے دو خطبوں میں عرض کیا کہ اس طرح ہمیں اپنی غیرتوں کی حفاظت کرنی چاہیے اپنی عزتوں کی حفاظت کرنی چاہیے جو میری ہے تو کسی اور کی نہ ہو کسی کی ہے تو میری نہ ہو اس کے پیچھے اسلام نے جو حکمت پناہ رکھی ہیں رب جلال نے اس میں جو فوائد رکھے ہیں اللہ ہی جانتا ہے اور ان چیزوں کی ان آداب کی مخالفت کرنے کی وجہ سے جو ہمارے معاشرے میں نقصانات ہو رہے ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں آپ دیکھتے نہیں سارے ٹیسٹ کروا لیے ہیں تکلیف ٹھیک نہیں ہو رہی کسی ٹیسٹ میں وہ بیماری نہیں آ رہی اور مریض بڑا پریشان ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی وجوہات میں وہ بنیادی طور پر شریعت اسلامیہ کے آداب کی مخالفت ہے یا تو شیطان بلا وجہ تنگ کر رہا ہوتا ہے جن ہے انسان کو تنگ کر سکتا ہے جیسے انسان انسان کو تنگ کر سکتا ہے بلا وجہ تنگ کر رہا ہے اس کے لیے اگر یہ صبح و شام کے اذکار کیا ہوتا اگر یہ اپنی پروٹیکشن لگا لیا ہوتا اگر یہ آداب شرعیہ جس کا میں ابھی تذکرہ کروں گا انشاءاللہ ان کا اہتمام کر لیا ہوتا تو یہ شیطان اس کو تنگ کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا رب نے کافروں کو مومنوں پر کوئی اختیار نہیں دیا اللہ نے کافروں کو مومنوں پر کوئی اختیار نہیں دیا ٹھیک ہے جن بہت طاقتور ہوں گے لیکن مسلمان ایمان والا ہو اس کے اوپر ان کو کوئی طاقت نہیں دی اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرمایا ان شیطان کان و شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے بظاہر بڑا آپ کو مکڑے کے جالے کی طرح بہت پھیلاؤ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ایک اونگلی کی مار ہے انگلی تو سارا صاف لیکن جو اتنا ہی مرا ہوا ہو انگلی بھی نہ پھیر سکتا ہو تو پھر تو مکڑی کا جالہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے دسیوں دعائیں ہیں دسیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ بولتے ہیں انی اعوذ اودا یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور ان دعاؤں کو پڑھو تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان پر اتنا وقت لگ جائے گا کہ ہم کوئی اور کام کر نہیں سکتے یوں محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے سوا کچھ کرتے ہی نہیں تھے اتنی زیادہ پناہ مانگتے اللہ اعوذ اود من الجنون یا اللہ جن مُلک پر حاوی ہو جائے میرا دماغ خراب کر دے میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں ولجام چمڑے کی بیماریوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں والبرس برس پھل بیری کوڑ اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں وہ سید الاسکام یا اللہ جتنی بھی بری بری بیماریاں ہیں میں سب سے تیری پناہ میں آتا ہوں اللہ ہم عزب کا من اللہ والحزن یا اللہ نفسیاتی بیماریاں غم ہم غم پریشانی ٹینشن ڈپریشن اسٹریس سب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور عزم من العجز وقصر یا اللہ میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کوئی کام میرے لیے لازمی ہو میں وہ کر نہ سکتا ہوں اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کر تو سکتا ہوں سستی سے نہ کروں اس سے بھی تیری مرحلہ بخل جبن یا اللہ میں بخیل ہو جاؤں میرے پاس پیسہ ہو میں خرچ نہ کروں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں یا اللہ مجھے لڑائی لڑنی ہو اور میں بزدل بن جاؤں میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں اللہ میں نے عزم کا من, من غالابی دین وہ یا اللہ مجھ پہ قرضہ زیادہ ہو جائے لوگ میرے دروازے کھٹکھٹائیں میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں اللہ معنی عزم من دل بلا مصیبت جو تھکا دینے والی ہو وہ درک کہ شکا میں بدبخت ہو جاؤں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں سو القدا یا اللہ تیرا کوئی فیصلہ میرے خلاف ہو میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں وہ شماعت العدا یا اللہ میں ایسی مصیبت میں پکڑا جاؤں کہ دشمن تالیاں بجائیں دشمن خوش ہو جائیں کہ دیکھو ہمارے دشمن پر کیسی مصیبت آ گئی ہے ایسی مصیبت مجھ پر نہ آئے کہ دشمن خوش ہو جائے اللہ میں اعوذ من زوال نعمتک یا اللہ تیری نعمتیں جو مجھ پر ہیں یہ ختم ہو جائیں میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں تہ بول آفیہ تو نے مجھے صحت دی ہے یہ صحت ختم ہو جائے اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں وہ فجا اچانک تیری سزا آ جائے میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں وہ جمیث دکھ یا کسی قسم کا تیرا غصہ ہو میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں عائشہ صدیق رضی اللہ تالانہ ایک دن میں بستر ٹٹولتی ٹٹولتی آگے بڑھی رات کا اندھیرا تھا آپ کہاں چلے گئے آگے بڑھی تو دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں تو میں بھی سر نیچے کر کے سننے لگ گئی کہ آپ اپنے رب سے کیا باتیں کر رہے ہیں کیا کہہ رہے تھے اللہ معن کا اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے تیری تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں وہ اب موافت امین تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں وہ بھی کمن کا یا اللہ تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں لا افسی ثنا یا اللہ میں جتنی چاہوں تیری تعریفیں کر لوں میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا انتقمہ اسنی تعلیٰ نفس کا تیری اتنی تعریف ہے تیری اتنی خوبی ہے جتنی تو اپنی تعریف خود کر لے مفلوط تیری تعریف نہیں کر سکتا. اور دسیوں دعائیں اللہ سے پناہ مانگنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں تو بھائیو جو آدمی اپنے پروٹیکشن نہیں لگاتا اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتا صبح و شام کے اذکار نہیں کرتا یہ سب سے بڑی غلطی ہے اس کے بعد بیماریوں پریشانیوں ٹینشنوں جادو اور جناب نظر بد اور جناب سب چیزوں کے راستے کھل جاتے ایک طرف اپنی حفاظت کمزور کر لی اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے دوسری طرف اپنے گھر کو شیطان کی اماجگاہ بنا لیا ٹی وی چلتا ہے اس میں ناچے ناچتے ہیں موسیقی چلتی ہے اس سے رحمان خوش ہوتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے اب تیرے گھر میں شیطان کی خوشی کا سامان ہے گھر میں آتے ہوئے تو بسم اللہ پڑھتا نہیں وہ آ جاتے ہیں سارے تیرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احتیاطیں بتائی تھیں وہ تم کرتے نہیں فرمایا جب بھی گھر میں جاؤ بسم اللہ ضرور پڑھو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے آج اس گھر میں آرام نہیں ہو سکے گا کیونکہ ان کے سب افراد نے بسم اللہ پڑھی ہے فرمایا مغرب سے لے کر فجر تک تمام برتن ڈھانپ کر رکھو اس میں بیماری پڑ جاتی ہے بسم اللہ پڑھ کر برتن کھولا کھانا نکالا پھر بند کر دیا شیطان کہتا ہے آج ان کے گھر سے کھانا نہیں ملے گا اس لیے کہ سب لوگوں نے بسم اللہ پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاتے کھاتے ایک بچے کا ہاتھ پکڑ لیا وہ بھی رہا تھا فرمایا اس بچے کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ بھی ہے باقیوں نے بسم اللہ پڑھی اس نے نہیں پڑھی اس کے ذریعے گھس گیا وہ اس کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہے یہ معاملہ گبارے کی طرح ہے سارا گبارہ صحیح سالم ہو اور چھوٹا سا اس میں سراف ہو ساری ہوا نکل جاتی ہے ایسے ہی سب لوگ بسم اللہ پڑھیں ایک نہیں پڑھے اس کے ذریعے شیطان آ کر کے کھانا کھا جاتا ہے اس لیے فرمایا اگر بعد میں یاد آئے تو بسم اللہ اول آخر بڑھو تو شیطان وہ اس کو کہ کرنی پڑتی ہے کہ بسم اللہ والا کھانا وہ ہضم نہیں کر سکتا اور کیا فرمایا مگر وہ رشا کے درمیان میں بازاروں میں جن عام ہوتے ہیں اس وقت اپنے چھوٹے بچوں کو باہر نہ جانے دو اور دروازہ بند رکھو بڑوں کے ساتھ بچہ چلا جائے اکیلا نہ جائے اور فرمایا جس گھر میں بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں آتا اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں جب تھک جائیں تو کوئی سی ڈی پلیئر لگا دیں موبائل پر اس کی آواز آہستہ آہستہ چلتی رہے آپ کا گھر برکات سے بھر جائے گا آپ کے گھر میں شیطان کے خلاف بہت بڑا دفاع لگ جائے گا اس کی بجائے جگہ جگہ ہر کمرے میں گانے کی آواز آ رہی ہو شیتان تو خوش ہوگا پھر آپ کہیں گے جی وہ سارے ٹیسٹ کروا لیے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا اب ایک طرف ہمارا دفاع کمزور ہو گیا ہم اللہ کو یاد نہ کریں اپنے گھروں کو شیتان کی آماج کا بنا لیں اور دوسری طرف بے حیائی فحاشی گریانی بھابھی سے بھابھی اپنے دیور جیڑ سے پردہ نہیں کرتی سالیا اپنی بہنوئی سے پردہ نہیں کرتی اپنے جسم کی نمائش بازار میں عوام کے سامنے نمائش گھروں میں رشتہ داروں کے سامنے نمائش تو پھر ادھر سے شیطان کو کھلا چھوڑ دیا ادھر سے دفاع کمزور کر لیا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کم از کم یہ نتیجہ نکلے گا کہ نظر لگ سکتی ہے اور نظر اتنی بڑی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لانا شعین صاحب عقل قدر کانہ ای اگر کوئی چیز اللہ کی تقدیر سے بھی آگے بڑھ سکتی ہوتی تو وہ نظر بد نظر بد سے انسان بیمار ہو جاتا ہے نظر بد سے انسان قتل ہو جاتا ہے نظر بد سے اس کی کسی قسم کی بھی ترقی رک جاتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نظر باز سے نظر بعد چھوٹی بیماری سے لے کر موت تک ہر کام کر لیتی اہجن نبوت میں ایک ساتھی نہا رہا ہے جسم اس کا بہت خوبصورت ہے دوسرے ساتھی نے دیکھا کہا کتنا خوبصورت ہے فوراً تڑپنے لگ گیا فرمایا کس پر شہ کیا آپ لوگوں کو یہ فلاں بات کی تھی اس کو بلایا اس کو کہا وضو کرو وضو کیا تو گندا پانی اس کے وضو کا مریض پر چھڑکا وہ فوراً کھڑا ہو گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے میں ابت الاحد تم اپنے ساتھیوں کو قتل کیوں کرتے ہو جب تمہیں کوئی چیز اچھی نظر آئے کوئی خوبی کی بات نظر آئے تو ماشا اللہ پڑا کرو تبارک اللہ پڑھا کرو پھر آپ کی نظر نہیں لگے گی اگر تم یہ احتیاط نہیں کرو گے تو پھر تم اپنے ساتھیوں کو قتل کرو اور خوبی کی بات کیا ہو سکتی ہے کوئی بھی ہو سکتی کسی کی شکل خوبصورت ہے کسی کی آنکھ خوبصورت ہے کسی کے بال خوبصورت ہیں کسی کی چمڑی خوبصورت ہے کسی کا قد اچھا ہے کسی کی ذہانت بہت اچھی ہے کسی کی آواز بہت اچھی ہے کسی کے اخلاق بہت اچھے ہیں کسی کی بات کا انداز بڑا اچھا ہے کسی کے ہنسنے کا انداز بڑا اچھا ہے کوئی بھی خوبی ہو کسی کا مال زیادہ ہے کسی کی اولاد زیادہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹو تم دانا خانہ لینے جا رہے ہو یا بنا اللہ واحد وادخلوا من ابواب کا ایک ہی دروازے سے مت جانا ایسے لگے جیسے نمائش لگائی ہوئی ہے جیسے پریزنٹیشن ہو رہی ہے کہ یہ ایک ابا کی اولاد کڑیل جوان جا رہے ہیں نظر لگ جاتی ہے آپ مختلف دروازوں سے گزر جانا پتا نہ چلے کہ سب ایک باپ کی اولاد ہے سب چیزوں کو نظر لگ جاتی ہے اور اس کے نتیجے بہت برے ہوتے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ چھوٹی بیماری سے لے کر موت تک کچھ بھی ہو سکتا ہے اس نظر کی وجہ سے بنیاد کیا ہے لڑکا ہے تو ایسی شرٹ پہنے گا جو سب کو چھوڑ کر نظر اس پر آ کر ٹک جائے یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں مجھے نظر لگاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا ان لباس شہرا ایسا لباس مت پہنو جو آپ کو سب میں یونیک کر دے سب میں ممتاز کر دے سب نے سفید پہنا ہوا تو کالا پہن لے کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ ممتاز ہو جاؤ اور آج ہمارے کپڑوں کی بنیاد اور معیار ہی ہے کہ ایسی چیز کرو بچے کا نام رکھنا ہے تو ایسا جو کسی کا نہ ہو کپڑا بنانا ہے تو ایسا جو کسی کا نہ ہو سب میں الگ نظر آئے مسلز دکھاؤ لوگوں کو کپڑے تنگ پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرو اور پھر نظر لگ جاتی ہے پھر کہتے ہیں جی سارے ٹیسٹ کروا لیے سمجھ نہیں آتی ہوا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا رکھنا ہے جس کو خالی چھوڑا ہے کون سی بات ہے جو آپ کو نہیں بتائی کون سی خیر خواہی ہے جو آپ کی نہیں کی لیکن پھر اگر ہم بغاوت کریں نافرمانی کریں تو پھر یہی حال ہوگا جو آج ہوا ہے تو میرے جی بھائیوں پہلے تو نظر بد سے بچو بچو نظر بد سے اپنے آپ کو لوگوں جیسا بنا کر رکھو ممتاز بنا کر نہ رکھو الگ تھلگ سب سے ہٹا ہوا نہیں اور جو کسی کی خوبی دیکھے کسی قسم کی خوبی ہو ماں کی نظر اپنے بچے کو لگ جاتی ماشاءاللہ نہ پڑے جو. حالانکہ ماں خیر خا ہوتی ہے میں کہتا ہوں اپنے آپ کو اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے ماشاءاللہ اللہ پڑھو اور اگر پتہ نہ چلے کس کی نظر لگی ہے تو پھر آخری کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرو روزانہ عشاء کے بعد سوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تین کل اپنے ہاتھوں میں تھکارتے اور اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے اور یہاں تک کہ جب آپ کی ہمت جواب دے گئی آپ کی آخری بیماری تھی صحیح بخاری کی حدیث ہے عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میری جھولی ہوتی تھی آپ کا سر مبارک ہوتا تھا اور مجھے یاد تھا کہ آپ سوتے وقت اپنے آپ کو دم کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں سکت نہیں تھی میں آپ کے ہاتھوں مبارک کو پکڑتی اور ان میں یہ آخری تین کل پڑ کر تھتکار آپ کے ہاتھ مبارک آپ کے جسم پر پھیر دیتے تاکہ آپ کی روٹین خراب نہ ہو تین تین تین بار کل اپنے اوپر ہر بندہ اس کا دم کرے اور بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دم کرتے تھے وہ اس میں بھی نظر بد کا ذکر ہے حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کرتے تھے <..."Har> لگنے والی نظر سے اور ہر شیطان کی شر سے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں اور آخری قول میں من حاسد نیدہ حسد حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ کو مانگتا ہوں تو ان دعاؤں کے ساتھ اپنے آپ کو دم کرنا اپنے بچوں کو دم کرنا آج ہم چاہتے ہیں ہم اپنی ڈگر نہ بدلیں اپنا لیونگ اسٹائل نہ بدلیں اور مولوی آئے اور سب کو دم کر کے ٹھیک کر کے چلا جائے کانٹیکٹ دے دو کنسلٹنسی شروع کروا لو یہ طریقہ ٹھیک نہیں جب آپ کو کوئی تکلیف ہے آپ رب کی طرف رجوع کرو دیکھو وائرس کہاں ہے اپنے گھر کو سکین کرو جہاں جہاں شیطان کو خوش کرنے والی چیزیں ہیں ان کو ختم کرو بعض لوگوں نے گھر میں تصویریں لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں کسی نے پیر کی تصویر کسی نے محمد علی جناح کی تصویر کسی نے اپنی تصویر یہ سب حرام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں اللہ کے فرشتے نہیں آتی بعض لوگوں نے شو پیس کے نام پر بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں یہ گھوڑا ہے اور یہ ہاتھی ہے اگر بچوں کے کھلونے بھی ہیں تو وہ چھپے ہوئے ہونے چاہیے وہ سامنے دکھانے کے لیے نہ ہو یہ سب چیزیں شیطان کو خوش کرنے والی پیشاب خانہ کرنے جاؤ تو دعا پڑ کر جاؤ انفی بیولا امبارن فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے گھروں میں جن رہتے ہیں یا یوں کہو کہ تم جنوں کے گھروں میں رہتے ہو اس لیے کہ انسانوں سے پہلے جن رہتے تھے یہاں یہ ساری زمین ان کی تھی اس کے بعد ہم آ گئے آپ کے بیڈ روم میں بھی رہتے ہیں آپ کے واش روم میں بھی رہتے ہیں واش روموں میں شیطان ہوتے ہیں بیڈ روموں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ رب کا سسٹم ہے آپ جب کھانا کھا چکو ہڈیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوبارہ گوشت لگا دیتا ہے جو جن کھاتے ہیں یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے گھبراؤ نہیں اپنا دفاع مضبوط کرو اپنی آدات کو ٹھیک کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احتیاطوں کو بجا لاؤ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی صبح و شام کے اذکار حسن المسلم جو بھی شاید کی کتاب مل جاتی ہے بازار سے اس میں سارے اذکار حوالے کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں کتاب سے پڑھ کر ان کو پڑھ لیا کرو جب یاد ہو جائے تو پھر زبانی پڑھ لیا کرو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ یہ کام کرے اور جو بچے ہیں ان کو اس بات کا دم کرے انشاءاللہ شاء آپ کی شکایتیں ختم ہو جائیں کوئی کہتا ہے میرے گھر سے پیسہ چوری ہو جاتا ہے کوئی کہتا ہے میرے کپڑے کاٹ دیے جاتے ہیں کوئی کہتا ہے الماری میں میرے کپڑے جلا دیے جاتے ہیں یہ سب شرارتیں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احتیاطات کو بجانے نہیں لاتے ہیں. تو شیطان بسا ویسے تنگ کرتا ہے بسا نظر رکھ جاتی ہے اور بسا اوقات کسی کا بھیجا ہوا شیطان جا کر تنگ کرتا ہے اور اس کے پیچھے بھی ہماری بے احتیاطیاں ہوتی ہیں شادیاں ہوتی ہیں اختلاط ہوتا ہے مختلف قسم کے چچوں تاؤں پھوپھیوں کی اولاد جمع ہوتی ہے بے پردگی بناؤ سنگار ہوتا ہے وہاں بعض کے بعض کے ساتھ دل جڑ جاتے ہیں والدین وہاں شادی کرنا نہیں چاہتے نتیجہ یا یہ خود فوبیے کا شکار ہو کر بیمار ہو کر پاگل ہو جاتے ہیں یا پھر جا کر کے جادوگروں سے جادو کرواتے ہیں کہ فلاں شادی میں مجھے وہ پسند آ گیا تھا اور وہ اس کی شادی کہیں اور ہونے جا رہی ہے کوئی ایسا کر دکھاؤ کہ اس کی شادی میرے ساتھ ہو جائے فلاں تقریب میں میں نے فلاں کو دیکھا تھا مجھے بہت اچھی لگی تھی اب اس کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے کچھ ایسا کر دکھاؤ جتنے چاہو پیسے لے لو کاٹ پلٹ کے ماہر کیا مانا اور جدھر ہو رہی وہاں سے کاٹ دو اس طرف کو اس کو پلٹ دو یہ سب کام شیطان کرتے ہیں جسم کے اندر گھس کر فرمایا یجری کمجر دم شیطان جسم میں وہاں وہاں جاتا ہے جہاں جہاں خون جاتا ہے جہاں سے کاٹو خون نکلتا ہے وہاں وہاں شیطان جاتا ہے اسپیشل مختلف قسم کے وظیفوں کے ساتھ شیطانوں کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے شیطانوں سے بار گہنے کی جاتی ہے سودے بازی کی جاتی ہے معاہدہ کیا جاتا ہے میں تیرے لیے یہ کفر کروں گا یہ شر کروں گا یہ بدعات کروں گا تو میرے لیے یہ کر کہ جو میرے لوگ کہتے ہیں وہ کر وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے اور جو اس کے پاس یہ کام کروانے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی کافر ہو جاتا ہے تو کچھ شرارتیں شیطان اپنے طور پر کرتا ہے کچھ شرارتیں ہم شیطانوں سے کرواتے ہیں خود ہی بہو کو لے کر آئی خود ہی اس کے خلاف ہو گئی اب یہ چاہتی ہے کہ اس کو طلاق ہو جائے بیٹا طلاق دینا نہیں چاہتا یہ پہنچ گئی جادوگر کے پاس گھر میں لڑائی شروع ہو گئی وہ بھی جادوگر کے پاس پہنچ گیا اس نے پوچھا کس نے کروایا بولے تیری ماں نے لڑائی شروع ہو گئی قطع رحمی شروع ہو گئی خاندان برباد ہو گئے کبھی کبھی وہ سچ بولتا ہے اگر سچ میں لڑائی پیدا ہوتی ہو اکثر اوقات وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول کر لوگوں کو لوگوں سے لڑاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بلکہ قرآن حکیم نے بیان کیا بین المرج ہی جادوگر جب شیطان جادو سیکھتے ہیں اس کے ساتھ بیوی بی کو الگ کرتے ماں کو بیٹے سے بیٹے کو ماں سے خاندانوں کے خاندان پر بات کرتے ہیں اور ادھر سے شیطان کو بلا رہا ہوتا ہے انسان ادھر سے بھی اس کو وہی بلا رہا ہوتا ہے یہ اپنے کیے دھرے ہیں اور اس کی بنیاد اللہ اس کے رسول کی بغاوت اور نہ فرمانی اگر یہ مخلوط تقریبات میں نہ جاتی تو ان شاروں اور پریشانیوں کی بنیاد نہ ہوتی وہاں گئے وہاں سے اگلے کام شروع ہو گئے اس سے اگلے کام شروع ہو گئے ایک میرے پاس دیوانہ آ گیا ماڈل کالونی کا کپڑے اس کے بٹے ہوئے جسم اس کا نظر آوے گندے کچرا اٹھا اٹھا کر کھانے والا مجھے کہنے لگا کہ کسی جگہ میں نے کسی عورت دیکھی مجھے بہت اچھی لگی اس کے ساتھ میں نے شادی کی خواہش کی اس کی شادی کہیں اور ہو گئی اس کے بعد میں پاگل ہو گیا اس کے بعد میری یہی حالت ہے کہتا ہے ایک فتوا دے دو تو میں ٹھیک ہو سکتا ہوں میں نے کہا اور کیا بات ہے اگر فتوا دینے سے تو ٹھیک ہوتا ہے کہتا ہے یہ فتوا دے دو کہ مرنے کے بعد تجھے وہ مل جائے گی تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں اندازہ لگاؤ بنیاد کہاں سے آئی حرام نظر اٹھی اس بے وقوف نے اپنے جسم کی نمائش کر کے اس کو قتل کر دیا تیرے رب نے تو پہلے سے کہا ہوا تھا کل علم و میرے نئے وہ دو میرا بسارے ہوں وہ احفظ فروجہ ہوں مومنوں سے میرے پیارے حبیب اپنے پیارے ساتھیوں کی خیر خائی کرو ان سے کہہ دو کہ نظریں نیچی رکھا کرو وہ کل علم اپنی امت کی بچیوں کو بھی کہہ دو کہ نظریں نیچی رکھا کرو اپنے شرمگا کی حفاظت کیا بنیاد ہم نے خود بنائی معاشرے کے بگاڑ کے ساتھ اور نتیجہ یہاں تک پہنچا کفر تک اور شرک تک اور اللہ تعالیٰ سے کی بغاوت کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں مجھے چیزیں بہت بھولنے لگ گئی ہیں یہ بھی اس کی تحظیر ہوتی ہے کتنے لوگ کہتے ہیں بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا اس میں ایک تو وہ جو سکول اور کالج دماغ خراب کرتا ہے بچیوں کا ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس پر جادو ہوتا ہے اور وہ آنے والے رشتے پر کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی ہے جس طرح جس سے کوئی کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا یہ سب شرارتیں اور بھی کئی ہیں وقت ختم ہو گیا اس کی وجہ سے ہیں اور اس کی بنیاد ہمارا اسٹرکچر کا ہمارے جو ہمارے رہنے کے انداز ہیں اس میں جو اللہ اس کے رسول کی بغاوتیں ہیں ان کی نافرمانیاں ہیں بے احتیاطیاں ہیں وہاں سے ابتدا ہے اور انتہا کفر اور شرک تک ہے جس سے دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے ہمیں اپنے اذکار کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو دم کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی صحیح بخاری میں ہے کسی کو سانپ نے ڈسا تھا زہر اس کے جسم میں ہے فاتحہ کا دم کیا زہر ختم ہو گیا بندہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا یہ صحیح بخاری میں ہے سون نبی داود میں ہے ایک آدمی کو جادو تھا وہ بے شدھ اچھلتا تھا لوہے کے زنجیروں کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا آپ کے اس ساتھی نے فاتحہ کا اس کو دم کیا اس کا جادو سارا کاہور ہو گیا ختم ہو گیا تو یہ آخری قل اور سورہ فاتحہ ان کا دم وہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور یہ شیطانوں کی شر سے بچنے کے لیے بھی بہت اچھا ہے اس کو آپ لازم پکڑو اللہ تبارہ کا وطارہ جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمر کرنے کی توفیق دے قما علینہ اللہ